مدنی چینل کے ناظرین الحمد عز و سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سفر حج کے حوالے سے یعنی دوسرا جو سفر آپ نے کیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں کہ آپ رحمتہ اللہ تعالی کس طرح امداد الہی سے اللہ تبارک وطالعہ کی مدد سے اپنے گھر سے نکلے اور کس طرح آپ جدہ تک پہنچے وہاں سے مکہ مکرمہ پھر آپ نے حج کیا حج کے بعد پھر آپ کی وہاں کے بعض جلیل جو علماء سے ملاقات ہوئی اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی تھی جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ امام اہم سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ بعض ایسے لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے علم غیب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی طرح سے شریف مکہ یعنی اس وقت کے جو گورنر تھے ان تک رسائی حاصل کر کے ان کا اس حوالے سے ذہن منتشر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ اللہ علم غیب نہیں ہے تو امام رضی علیہ سنت اللہ نے وہاں پہنچ کر اولن تو جو وہاں کے مفتی حنفیہ تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے شیخ صالح کمال رحمت اللہ تعالی وطلع اولن تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دو گھنٹے تک آپ نے مسئلہ علم غیب کے اوپر تقریر فرمائی تھی جس میں آپ نے احادیث طیبہ قرآن کی آیتیں اور اقوال علماء سے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و نے اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے حضور الصلاۃ اسلام بھی غیب کا علم اللہ تبارک و کی عطا سے رکھتے ہیں اب جب وہاں سے امام اہل سنت واپس ہوئے تو یہ جو مفتی حلفیت ہے سابق قاضی تھے مکہ مکرمہ کے مولانا شیخ صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ عدت فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آ گیا تو اب یہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن اب وہ حج کے دن تھے یعنی ابھی حج سے فارغ ہی ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر بہت رش ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی پتا بھی نہیں پوچھا تھا امام اہل سنت سے کہ امام اہل سنت ریک آ رہے ہیں تو لہذا وہ ملاقات کر نہیں پائے تھے لیکن پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یقینا یہ کتب خانہ جو ہے حرم کا اس میں ضرور آتے ہوں گے یعنی امام علیہ سنت کے بارے میں انہوں نے شیخ صالح کمال رحمت اللہ تعالی نے یہ گمان کیا کہ ضرور لائبریری کے اندر امام علیہ سنت آتے ہوں گے تو لہٰذا عالد فرماتے ہیں کہ پچیس ذیل حجا کی تاریخ تھی تو میں بھی اثر کی نماز کے بعد لائبریری کی طرف جا رہا تھا کتب خانے کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے آہٹ معلوم ہوئی تو دیکھا کہ یہی حضرت مولانا شیخ کمال رحمتہ اللہ تعالی موجود ہیں سلام مسافہ ہوا اس کے بعد ہم لائبریری میں جا کر بیٹھے تو وہاں پر تین بڑے جریل القدر عالم جن کے نام اعلی رت نے ذکر کئے ایک تو حرم شریف کی لائبریری کے جو لائبریرین تھے شیخ سید اسماعیل رحمتہ اللہ تعالی ان کے بھائی سید مصطفیٰ اور ان کے والد ماجد مولانا سید خلیل رحمت اللہ تعالی اور آل علی فرماتے ہیں کچھ اور علماء بھی وہاں پر موجود تھے اب انہوں نے یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس دوران جو حضرت مفتی حنفیہ حضرت مفتی حنفیہ شیخ صالح کمال رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے جیب سے پرچہ نکالا جس پر علم غیب سے متعلق پانچ سوال تھے اور یہ پانچ سوال ان لوگوں نے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم نہیں مانتے انہوں نے شریف مکہ کو اس وقت کے گورنر مکہ کو دیے تھے اور گورنر مکہ نے یہ سوالات حضرت مولانا شیخ صالح کمال رحمت اللہ تر کے بارگاہ کے اندر پیش کیے تھے امام اہل سنت کو انہوں نے دیئے اور کہا کہ یہ سوالات ہیں ہم اس کا جواب آپ سے چاہتے ہیں آپ اس کا جواب لکھ دیں اب امام علیہ سنت وہاں بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے امام علیہ سنت نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں جواب آپ نے کہا کہ قدم اور دبات لیا یہ میں جواب لکھ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا سب نے کہ ہمیں ایسا فوری جواب نہیں چاہیے بلکہ آپ ایسا جواب دیں کہ جس جو ان اس مسئلے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کے دانت کھٹے ہو جائیں ان کو پتہ چل جائے ایسا درائل کے ساتھ جواب ہو کہ ان کے پاس پھر اس کا کوئی جواب باقی نہ رہے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر کچھ مدد چاہیے اور ابھی تو تھوڑا سا دن لے گیا دن کا اکثر حصہ تو گزر چکا ہے اثر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں تو مولانا شیخ صالح کمال رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل منگل کا دن ہے پرسو بدھ ہے ان دو دنوں میں پورا کر کے اگر جمعرات کو مجھے مل جائے تو پھر میں گورنر مکہ کے سامنے یہ پیش کر دوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وعدہ فرما لیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب ازل کی عنایت اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ کر کے وعدہ کر لیا کہ میں ٹھیک جواب لکھ دوں گا لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن سے پھر بخار چڑھ گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بخار چڑھا ہوا ہے اسی حالت بخار میں اعلی حضرت نے رسالہ تصنیف کرنا شروع کیا آپ لکھتے جاتے تھے اب لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہمارے یہاں تو اب بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ کمپوز کی جاتی ہیں پھر کمپوز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے رف انداز میں ہوتا ہے پھر اس کو فیئر کیا جاتا ہے پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اس میں پہلے مسودہ تیار ہوتا تھا یعنی ایک رف کام تیار کیا جاتا تھا پھر اس کو فیئر کرتے تھے جس کو مبیدہ بولا جاتا تھا پہلے مسودہ ہوتا تھا پھر مبیدہ ہوتا تھا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا عربی زبان میں یہ جواب تحریر کر رہے تھے آپ لکھتے جاتے تھے اور آپ کے شہزاد مرنا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی یہ اس کو مبیت کرتے جاتے تھے یعنی اس کو صاف کرتے جا رہے تھے تاکہ ایک صاف ستھری عبارت جو ہے صاف ستھری رائٹنگ کے اندر یہ جواب پیش کیا جا سکے اچھا اب آل حضرت امام علیہ سنت لکھ رہے ہیں اور ہر طرف اب یہ ہو گیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر فلاں یعنی امام علیہ سنت یہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں ان کی طرف سوال لکھا گیا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں یہ اعلی حضرت کے اس رسالے کی شہرت ہوئی تو بعض علماء نے پھر امام اہل سنت سے ملاقات کرنا چاہیے ان میں امام اہل سنت نے خود اس حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ السنت نے جب اس کا کچھ حصہ لکھ لیا اس کتاب کا جو آپ لکھ رہے تھے اس کا کچھ حصہ لکھ لیا جس میں آپ نے دلائل دیے تھے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے اور اس کے دلائل ذکر کر چکے تھے اب جو اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے امام علیہ السنت نے جواب لکھنے تھے کہ دوسرا ہی دین تھا کہ امام اہل سنت کو اس وقت کے مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الخطبہ کبیر العلماء مولانا شیخ احمد ابو الخیر مرداد رحمت اللہ علیہ ان کا پیغام آیا کہ میں پاؤں سے معذور ہوں اور میں آپ کا رسالہ سننا چاہتا ہوں عالت فرماتے کہ میں اسی حالت میں جتنے اوراق لکھے گئے تھے لے کر حاضر ہوا اور ابھی رسالے کا ایک ہی حصہ پورا ہوا تھا جس میں میں نے اپنے مسلک کا ثبوت پیش کیا تھا اور ابھی دوسرا حصہ میں لکھ رہا تھا کہ جس میں میں نے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے جوابات دینے تھے تو حضرت شیخ الخطابہ جو تھے انہوں نے اول سے آخر تک امام اہل سنت کا یہ رسالہ سنا کہ جس میں امام اہل سنت نے علم غیب پر دلائل دیے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر علوم خمسہ کی بحث بھی آ جائے یعنی علمسہ سے مراد وہ علم ہے کہ جن کا ذکر سور لکمان کی آخری آیت کے اندر کیا گیا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کب نازل ہوگی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے کون کب مرے گا کس جگہ مرے گا کون کل کیا کرے گا ان پانچ چیزوں کا علم اللہ نے فرمایا کہ, ان اللہ اندہو کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں اس سے بعض لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں یا ان کا ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے پاس ہے تو اللہ تبارک والا نے کسی کو عطا بھی نہیں کیا جو علماء صوفیہ کا مسلک ہے علماء جو تصوف کے علماء ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچ چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے اور علماء ظاہر کی ایک بڑی تعداد بھی اسی بات کی قائل ہے تو امام علیہ سنت سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی بحث بھی لکھیں امام علیہ سنت نے اس رسالے کے اندر اس کو نہیں چھیڑا تھا لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کی بحاث بھی لکھیں تاکہ ایک موضوع جو ہے وہ پورا ہو جائے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہے آپ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس بحث کو بھی اس کتاب کے اندر شامل کر دوں گا اب یہ جو موصوف تھے شیخ الخطہ العلماء مولانا شیخ احمد اب الخیر مرداد رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمر شریف بھی ان کی ستر برس سے زیادہ تھی جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی وہاں سے کھڑے ہونے لگے تو ان کے الفاظ امام اہل سنت کے لیے تھے کہ انا اکبلو ارجلاک و ان اکبلو یہ بہت بڑی امام اہل سنت کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت تھی کہ مکہ مکرمہ کا اتنا بڑا عالم یہ امام اہل سنت کو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کے قدموں کو بوسا دوں میں آپ کے نالین ہے آپ کے جو جوتے ہیں ان کو بوسا دوں یہ انہوں نے امام اہل سنت کے بارگاہ میں عرض کی حالانکہ امام اہل سنت نے ان کے زانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے یعنی ادب و احترام کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے امام اہل سنت نے ان کے زانوں پر ہاتھ لگایا تھا لیکن وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کو آپ کے چپلوں کو بوسا دوں اگر مجھے یہ سعادت حاصل ہو اعلی دت فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کریم کی رحمت ہے کہ ایسے اکابر کے قلوب میں یعنی ان کے دلوں کے اندر اس بے وقعت کی یعنی اعلیٰ اپنے بارے میں فرما میری کوئی حیثیت نہیں وقعت نہیں ہے بے وقعت کی یہ وقعت ان کے دل کے اندر ڈالی ہے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عزت میرا احترام ڈال دیا ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لیے کر رہے ہیں اچھا اب امام اہل سنت نے دو دن کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے دو دن کے اندر ان پانچ سوالات کا جواب دینا ہے ایک دن یہ ہو چکا ہے منگل کا دن گزر چکا اب بدھ کی صبح تھی تو امام اہل سنت صبح کی نماز پڑھ کر حرم شریف سے واپس آئے تو اس وقت علماء مغرب میں سے یعنی کی طرف کے اندروس کی طرف کے رہنے والے علماء اس علاقے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے پہلے بھی پیدا ہوئے پچھلی صدی کے اندر بھی ان کی بڑی تعداد وہاں پر تھی آج بھی علماء کی ایک بڑی تعداد اس علاقے کے اندر رہتی ہے تو اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کی سو سے زیادہ عربی زبان کے اندر کتابیں ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے جن کا نام تھا علامہ سید عبد الحائی رحمت رحمتہ اللہ تلا ان کی اس وقت امام اہل سنت جب اب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت بھی ان کی چالیس کتابیں یہ مصر سے چھپ چکی تھیں جو علم حدیث میں دیگر علوم کے اندر لکھی گئی تھی اور ان کی کتابیں چالیس کے قریب چھپ چکی تھیں اس کے بعد بھی وہ کتابیں لکھتے رہے اور سو سے زیادہ کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے بڑے بڑے علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے آج بھی ان کی کتابیں دنیا بھر کے اندر معروف ہے سید عبد الحائی کتانی رحمت اللہ تلاڑے یہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہونے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ انہوں نے امام اہل سنت کا بڑا شہرہ سنا تھا مکہ مکرمہ کے اندر ان کی کتاب ہے الفادات و کے نام سے اس میں انہوں نے امام اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو پھر امام اہل سنت رسمت اللہ کی کی انہوں نے وہاں پر شہرت سنی تھی کہ علم غیب کے حوالے سے امام اہل سنت کے جو جوابات تھے امام اہل سنت کی جو تقریر تھی جو گفتگو امام اہل سنت کی تھی اس حوالے سے یہ امام اہل سنت سے بڑے متاثر تھے اور انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے الافادات والانشادات کے اندر اور پھر ایک محفل کا تذکرہ بھی کیا کہ جہاں پر یہ گئے تو وہاں پر امام اہل سنت کے چاہنے والے موجود تھے تو کچھ مخالفین بھی تھے کہ جو علم میں کے مسئلے کے اوپر اعتراض کر رہے تھے تو وہاں ایک اعتراض ہوا جس کا خود انہوں نے مولانا سید عبدالحید قطانی رحمت اللہ تعالی نے جواب بھی دیا جس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی تو یہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں یہ بدھ کے دن حاضر ہوئے اب آج کا دن آخری تھا اور لکھ کر بھی دینا تھا تو امام اہل سنت چونکہ یہ سید زادے بھی تھے امام اہل سنت سادات کی بڑی عزت اور تقریم کیا کرتے تھے تو امام اہل سنت نے ان سے معذرت چاہی کہ آج کا دن میرے پاس ہے اور مجھے پورا جواب لکھ کے دینا ہے آپ کل تشریف لے آئیں اور یہ آئے اس لیے تھے کہ امام اہل سنت سے حدیث کی اجازت حاصل کریں یعنی امام اہل سنت جو اپنے اساتذہ سے حدیث کی کتابیں روایت کرتے ہیں دیگر روایت کرتے ہیں اس کی اجازت امام اہل سنت کو دیں تو امام اہل سنت نے کہا کہ آج بڑا مصروفیت کا دن ہے آپ کل تشریف لے آئے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آج مدینہ منورہ جانا ہے ہمارا کافلہ یہ تیار ہو چکا ہے لوگ جو ہے وہ باہر مکہ مکرمہ کے جمع ہیں میں نے بھی زور پڑھ کے جانا ہے تو امام اہل سنت نے ان کو اجازت دی اندر آئے امام اہل سنت سے ملاقات ہوئی اور آلات کے ساتھ ان کی دوپہر تک یعنی زہر کی اذان تک یہ گفتگو ہوتی رہی علمی مذاکرات ہوتے رہے اور یہ اس قدر امام اہل سنت سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی کئی کتابوں کے اندر امام اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے ان کی ایک مشہور کتاب ہے فہرست الفہارثباد کے نام سے اس میں بھی امام اہل سنت کا بڑے بڑے القابات کے ساتھ تذکرہ کیا انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے الحادیث القاضیہ کے نام سے جس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آپ کا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک یہ ٹرین جایا کرے گی تو انہوں نے اس مرو کے اوپر ایک رسالہ لکھا اور اس بات کو اس میں ثابت کیا اس میں بھی امام اہل سنت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو یہ امام اہل سنت سے غائب درجہ محبت رکھا کرتے تھے اور کئی کتابوں کے اندر انہوں نے امام اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ فقط ایک مرتبہ امام اہل سنت سے ملاقات ہوئی لیکن جو امام اہل سنت سے ان کی ملاقات تھی اس نے ان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ کئی کتابوں کے اندر انہوں نے اپنی امام اہل سنت کا تذکرہ کیا یہ امام اہل سنت کے پاس آئے امام اہل سنت دوپہر تک ان سے گفتگو کے اندر مصروف رہے اور ان کو حدیث کی اجازت بھی مرحمت فرمائی اور انہی کا تذکرہ امام اہل سنت نے سب سے پہلے اپنی تصنیف الاجازات المتینہ میں نقل کیا ہے کہ یہ آئے تھے اور میں نے ان کو حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی تھی یہ تشریف لے گئے اس کے بعد امام اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ دین کا بہت بڑا حصہ تو گزر چکا تھا اب جو باقی حصہ تھا اس میں امام اہل سنت نے لکھنا شروع کیا آپ کتاب لکھتے جا رہے تھے لکھتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ بعد نماز عنایت رسالت پناہ صلی اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے میں نے کتاب کو مکمل کر لیا اور اس کا نام الدولت المکیہ بل الغیبیہ رکھا یعنی دو دن کے اندر جس میں آپ سن چکے کہ دو تو بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوئی اس حالت میں کہ امام علیہ سنت کو بخار تھا امام اہل سنت کی کتاب تحریر فرما رہے ہیں بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ اتنی عظیم شان کتاب یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی آگے اور بھی آئے گا یہ اتنی عظیم شان کتاب آپ نے دو دن کے اندر تحریر فرمائی اور آپ کو بخار تھا یہ کافی زخیم کتاب ہے امام اہل سنت کی اور یہ جس طرح پاکستان ہندوستان سے چھپی ہے اسی طرح یہ ملک شام سے بھی چھپ چکی ہے اور کئی جگہ سے یہ کتاب چھپ چکی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فقط دو دن کے اندر یہ کتاب تصنی فرمائی یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے جب آپ نے یہ کتاب تشریح فرما لی تو پھر آپ اس کو لے کر جو مفتی حنفیہ تھے حضرت علامہ مولانا شیخ صالح کمال رشمۃ اللہ تعالی ان کی خدمت کے اندر آپ نے اس کو پہنچا دیا حضرت نے پورے دن میں اس کو مطالعہ کیا اور شام کو جو شریف مکہ تھے گورنر مکہ تھے ان کے پاس وہ تشریف لے گئے عشاء کی نماز وہاں اول مک پر ہو جاتی تھی اس وقت بھی اس کے بعد سے آدھی رات تک جو گورنر مکہ تھا شریف علی پاشا اس کا دربار ہوتا تھا اور وہاں پہ علماء اور لوگ حاضر ہوا کرتے تھے تو حضرت نے یعنی شیخ مفتی, مفتی حنفیہ حضرت علامہ مولانا شیخ کمال رحمتہ اللہ تلاڑ انہوں نے وہ کتاب وہاں پر پیش کی اور الل اعلان انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ اے اس شخص نے یعنی امام اہل سنت نے وہ علم ظاہر کیا جس کے انوار چمک اٹھے اور ہمارے خواب میں بھی ایسا علم نہ تھا جیسا انہوں نے اس کتاب کے اندر علم ظاہر کیا ہے اب جو شریف مکہ تھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے انہوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں پہ کچھ ایسے افراد موجود تھے کہ جو علم غیب کا انکار کرنے والے تھے تسلیم اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے جب انہوں نے امام سنت کی اس کتاب کو دیکھا اور ابھی ابتداء ہوئی تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ اب جو ہم رنگ جمانا چاہ رہے تھے وہ رنگ بدل جائے گا اور جو انہوں نے بیان کیا ہے شریف مکہ کیونکہ خود اہل علم آدمی ہیں اس کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی لہٰذا انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیے ابھی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے دلائل دینا شروع کرتے تو وہ کوئی اعتراض کھڑا کر دیتے تو مفتی حلفیہ رحمت اللہ تلاڑے وہ ان کو جواب دیتے پھر آگے بڑھتے پھر وہ اعتراض کر دیتے پھر وہ جواب دیتے تو انہوں نے گورنر مکہ سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ خاموش ہو جائیں میں کتاب پڑھ لوں اس کے بعد یہ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا اور اگر میں جواب نہیں دے سکا تو مصنف یعنی امام اہل سنت تو یہاں پر موجود ہیں وہ ان اس کا جواب دیں گے اب شریف مکہ نے کہا کہ آپ پڑھیے اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب وہ کتاب پوری ہو گئی تو شریف مکہ کے زبان پر بے اختیار یہ جاری ہوا کہ اللہ یعطی یعنی اس کتاب کی روشنی کے اندر اس کی جو دلائل ہیں اس کی روشنی کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرماتا ہے اور یہ لوگ منع کر رہے ہیں یعنی اللہ تبارک وطالیہ عطا فرماتا ہے اور یہ روک روک رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا حالانکہ ان دلائل کی روشنی میں بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اب جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے ان کے بالکل منہ بند ہو چکے تھے کہ امام اہل سنت نے جو دلائل دیے تھے اس کا جواب بہرحال کسی کے پاس موجود نہیں تھا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب رات ہو گئی اب دربار برخاست ہوا تو انہوں نے شریف مکہ نے جہاں تک کتاب پڑھی گئی تھی کہا تھا یہاں پر نشانی رکھ دو اور پھر اس کو لے کر آپ بالا خانے پر تشریف لے گئے آرام کیا اور وہ کتاب اعلی فرماتے ہیں کہ آج بھی ان کے پاس موجود ہے یعنی اعلیٰ حضرت کے زمانے تک ان کے پاس موجود تھی اور آج بھی یہ کتاب یعنی الدولت المکیہ یہ مکے اور مدینے دونوں کی جو لائبریری ہے اس کے اندر یہ موجود ہے یعنی امام اہل سنت کی کتاب الدولت المکیہ وہاں پر موجود ہے پھر اس کتاب کے حوالے سے بڑی شہرت ہوئی یعنی جب دربار کے اندر پڑی گئی تو اس وقت کے بڑے بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے جنہوں نے امام اہل سنت کی اس کتاب کو سنا اور سننے کے بعد ان کو پتا چلا کہ اس نے کیسے کیسے علم اس کے اندر ظاہر کیے ہیں تو اس کا بڑا شہرا ہوا اور کئی علماء نے شریف مکہ کے پاس جو کتاب تھی اس کی نقلیں حاصل کی اور ہر جگہ پر امام اہل سنت کی اس کتاب کا شورہ اب جب کتاب کا شعرا ہوا تو پھر امام اہل سنت کی بھی ایک شہرت وہاں پر ہوئی امام اہل سنت نے اس کے بعد کئی بیان کیے کہ وہاں پر کثیر علماء امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور امام اہل سنت کی کئی دعوتیں وہاں پر کی گئیں ایک دعوت کے حوالے سے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر کوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے جو بولانا شیخ صالح کمال رحمتہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے اور مسجد الحرام کے بالکل قریب ان کا مکان تھا انہوں نے دعوت سے پہلے امام اہل سنت سے یہ کہا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے آپ ارشاد فرمائیے امام اہل سنت نے بڑا عذر کیا کہ جو بھی ہو آپ جو بنا سکتے ہیں وہ بنا لیجئے گا لیکن انہوں نے ضد کی کہ آپ بتائیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ الحلب البارید یعنی مجھے ایسی چیز پسند ہے کہ جو ٹھنڈی بھی ہو اور میٹھی بھی ہو ٹھنڈی میٹھی کوئی چیز ہو وہ پسند ہے اب امام اہل سنت ان کی دعوت میں گئے طرح طرح کے سنت کے لیے تیار کیے تھے فرماتے کہ ان کے علاوہ ایک عجیب چیز پائی کہ الحلوف البارد یعنی جو اور میٹھی ہو اس کی پوری پوری اس کے اوپر تعریف صادق آتی تھی یعنی واقعی وہ ٹھنڈی چیز تھی اور میٹھی چیز تھی نہایت میٹھی اور بالکل ٹھنڈی میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی لذیذ چیز ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ ردل وار ہے یعنی والدین کو راضی کرنے والی تو امام علیہ سنت نے پوچھا کہ یہ کیا نام ہے ردل والدین تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ مشہور ہے کہ اگر والدین ناراض ہو جائیں اور یہ چیز بنا کر ان کو کھلا دی جائے تو والدین راضی ہو جاتے ہیں ایسی وہ چیز امام اہل سنت کو پیش کی گئی امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی تلالے مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً تین ماہ تشریف فرما رہے اور اس دوران کثیر علماء کرام رام آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے رہے امام اہل سنت آہ اس عرصے میں ایک بڑی مدت تک بیمار بھی رہے اور اپنی بیماری کا عمومی علاج امام اہل سنت نے وہاں پر زمزم کے پانی سے کیا خود فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں کوشش یہی کرتا تھا کہ زمزم کا پانی پیوں اور اپنا جو حساب لگایا کہ تین پونے تین مہینے میں جو مکہ مکرمہ کے اندر رہا تو میں نے حساب لگایا تو تقریباً چار من زمزم شریف میرے پینے کے اندر آیا ہے اتنا زمزم امام علیہ سنت نے استعمال فرمایا تھا کیونکہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم زمزم پیٹ بھر کر پیتے ہیں خوب پیتے ہیں تو امام علیہ سنت رشمۃ اللہ کی کو یہ بڑا پسند تھا کہ زمزم شریف آپ بتسرت کیا کرتے تھے خود فرماتے ہیں کہ صحت میں مرض میں دن میں رات میں تازہ زمزم ہو یا پرانا پڑا ہو میں بکثرت پیتا تھا حتیٰ کہ رات کو آنکھ کھلتی تو کلی کرنے کے بعد میں زمزم پی لیا کرتا تھا فرماتے ہیں اللہ تبارک وات نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی مزید آپ نے امام اہل سنت نے اس حوالے سے ایک واقعہ بھی یہ بیان کیا ہے کہ بیماری تھی تو آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے محمد رضا خان رحمت اللہ ان کو حرم شریف کے اندر ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کافی دن سے نظر نہیں آ رہے امام علیہ السنت بیمار تھے تو انہوں نے بتایا کہ امام علیہ سنت بیمار ہیں اور جو رہائش ہے وہ اوپر ہے تو یہ نیچے نہیں آ سکتے تو انہوں نے امام اہل سنت کے لیے رمزم کا پانی دیا اور اس پر دم کیا اور کہا کہ یہ جا کے ان کو پلا دیں اگر شفا نہ ملے تو پھر کل دس بجے میں دوبارہ یہاں ملوں گا آپ یہاں پر آئیے گا امام علیہ سنت کے پاس وہ پانی لے کر گئے آپ کے بھائی امام علیہ نے پیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیماری کہاں گئی جب آپ بیماری سے بالکل فارغ ہو گئے آپ کی بیماری دور ہو گئی اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک سلطانی حمام موجود تھا ایک بڑا حمام تھا اس میں میں غسل کر کے باہر آیا تو اتنے میں آسمان ابر آلود ہو گیا آسمان ابر آلود ہوا تو حرم تک پہنچتے پہنچتے وہاں پر بارش شروع ہو گئی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آگئی گئی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو برستی بارش کے اندر طواف کرے وہ رسمتیں الہی عزوجل میں تیرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فوراً حضرت اسود کا بوسہ لیا اور بارش میں ہی طواف کرنا میں نے شروع کر دیا اب وہ بارش برستی رہی جسم کے اوپر ابھی بخار اترا تھا فوراً بخار امام رسمت کو واپس چڑھ آیا تو اور جو علمائے وہاں پر موجود تھے ان امام اہل سنت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ضعیف حدیث کے لیے کہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے آپ نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو اتنی بڑی تکلیف کے اندر ڈال دیا تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر میری امید اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مجھے فرمائے گا اپنی رحمتیں مجھے عطا فرمائے گا خود فرماتے ہیں کہ طواف اللہ کا شکر ہے بڑے مزے کا تھا کہ بارش کی وجہ سے طواف کرنے والے بہت کم تھے تو آسانی جو حجر اسود تھا اس کا بوسہ ملتا رہا تو یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کچھ واقعات مکہ مکرمہ کے تھے مزید کچھ اس حوالے سے مکہ مکرمہ کے واقعات ہیں وہ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ تبارک و اگلے سلسلے کے اندر مدینۂ منورہ جو آپ کی حاضری ہوئی وہاں کے علماء سے جو ملاقات ہوئی اور کس طرح آپ مدینے منورہ پہنچے راستے کے اندر بعض دلچسپ آپ کے واقعات پیش آئے آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے تو ان تبارک و اس کو بھی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے رب ہم سب کو امام اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے امام اہل سنت کے مستقب پر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالقائم فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم